أعوذ بالله من بسم الله الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نجران کے نصارہ کا وفد آیا تھا یہ آیات کریمہ بھی انہی کے متعلق نازل ہوئیں ان میں ایک عالم تھا ان کا اب، ابو ہارسہ ابو ہارسہ بن حلقمہ ان کا بہت بڑا عالم تھا ابھی ایک دو دن پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا ان کا مرچ خاص تھا وہ تو یہ آ رہا تھا تو راستے میں خچر سے نہ یہ گر پڑا نیچے تو اس کا بھائی تھا اس کا نام تھا قرز قرز بن ابو القما اس نے نوز بل بن ظالق یہ کہا کہ تائے سل اب آد نوز بل بن ظالق اب مراد اس نے آ کر عص و السلام کی ذات لی اور یہ کہا کہ نوز بلّہ تباہ ہو جائیں تو یہ ابو حارثہ جو ہے اس نے فوراً اسے ٹوکا اس نے کہا تو ایسی ہستی کو گالیاں دے رہا ہے ایسی ہستی کے بارے میں بدتمیزی کر رہا ہے جن کے آنے کی خبر عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو اردو نے کہا کہ اگر وہ سچے رسول ہیں آپ کو اتنا یقین ہے ان کے اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے پر تو پھر آپ ان سے مباحثہ کرنے کیوں جا رہے ہیں آپ ان کے پاس کلمہ پڑھنے کیوں نہیں جاتے اس نے جو بات کی نا اس ابو ہارسا نے اپنے بھائی کو اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ روم کے جو بادشاہ ہمیں مال و دولت دیتے ہیں جو کچھ اتنا اموالن کثیرہ بہت زیادہ مال انہوں نے دے رکھا ہے اگر ہم کلمہ پڑھ لیں فلاں امن اگر ہم ایمان لے آتے ہیں ان پر وہ تو سارے کا سارا واپس لے لیں گے جی وہ سارے کا سارا واپس لے لیں گے تو پھر ہمارے پاس کچھ رہے گا ہی نہیں اب ہوا کیا کہ کرز نے اسی وقت یہ پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں نے جا کے کلمہ ہی پڑھنا ہے اسے, اسے صرف یقین ہو گیا کہ سچے رسول ہیں یہ ایمان لے آیا صرف یقین ایمان نہیں ہے مانتا بجال بھی تھا کل ہم کو اور یقین تھا اسے اندر بیٹھ کے کیا کہتا کہ یہ سچے رسول ہیں کئی بار تو ایسا ہوا اسے سامنے دیکھا اس نے آکلسلام کے موجزات دیکھے اس نے قرآن کے نظور دیکھا اس نے چلتے درخت دیکھے اس نے سورج چاند جو ہے وہ زمین پر تشریف آیا آکل ام کے قدموں میں حاضر ہوا اس نے دیکھا خود چاند ٹکڑے ہوا دیکھا اس نے سارا کچھ دیکھتا رہا یقین تھا انہیں لیکن صرف جو چیز انہیں کلمہ نہیں پڑھنے دیتی تھی وہ صرف یہی یہ تھی کہ ہماری چتراہٹ کا کیا بنے گا مال و دولت اور جاہ و حشم یہ دو چیزیں جو ہیں یہ انہیں تباہ و برباد کر گئی انہیں کلمہ نہیں پڑھنے دیا اور نعوذ باللہ نوزال آج کل کے جو لوگ دین حق کے غلبے کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے انہیں بھی یہ نظرانے لے ڈوبے ہیں مولویوں کو اور پیروں کو پیر کو بھی پتا یار فلانی حکومت ہمیں اتنے پیسے دیتی ہے فلانا ایم این اے ایم پی ہمیں اتنے پیسے دیتے اگر ہم دین کے لیے کھڑے ہو گئے تو وہ تو سارے بند ہو جائیں گے آج بھی جو پیر نینا نکل رہے انہیں خطرہ یہی ہے کہ ہماری گدی نہ چھین جائے ہماری گدی نے ہم سے چھین لی جائے اسی لیے دین کے لیے کھڑے نہیں ہوتے, نہیں ہوتے <تصفح> یعنی جہاں بھی آپ دیکھیں گے رولا آپ کو پیسے نہیں لگے گا, <تصفح> لگے گا <تصفح> یعنی وہ یہودی مدینے کا آکل سعد اسلام جس رات پیدا ہوتے <تصفح> ہیں اسی رات یہودیوں کے بڑے عالموں کی چیخیں نکل گئی تھیں لوگوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ پیش آیا انہوں نے یہی کہا کہ آج رات وہ تارا جس نے طلو ہونا تھا امام الانبیاء علیہ سعید السلام کی آمد پر, پر وہ رات طلوع تشریف لے آئے اور یہاں تک کہ مدینے کے یہودی مکے میں جا کے پوچھا کرتے تھے یہاں کسی گھر میں کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا بتائیں بھائی یہ اتنا انہیں یقین تھا یار ابھی آکلیہ سعد السلام پہلی رات ہے دنیا میں بظاہر آک علیہ سعد السلام کو آکلیہ سیدام بظاہر تشریف لا رہے ہیں ابھی یہ پورے پتہ چل گیا ان کو. چیخے مارتے رہے منتقل ہو گئی مابن. بتائیں مابن. او پہلے یہودی اسلام کے کئی سارے مخالف کھڑے تھے یعنی یقین م م انہان تھا انہیں اسلام شام کا سفر پر ہیں ایک درخت جو ہے باقی سارے لوگ پہلے گئے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اس کے گرجا تھا راہب کی عبادت خانہ تھا اس کا تو آک علیہ صاحب السلام پیچھے ہیں وہ سارے آ کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے کریم آکیہ صاحب السلام تشریف لائے تو وہ درخت جو ہے اس نے چھاؤں اپنی ان سے ہٹا کے حضور پر کر لی بتائیں اور پہلے سب کو یقین ہو گیا تھا حضرت ابو طالب جو ہیں جناب ابو طالب ان کو ایک راہب نے کہا تھا اس نے کہا تھا ان کا نام یہ یہ ہے انہوں نے کہا ہاں یہ اس نے کہا یہ بہت درخت ہے جس کے نیچے سوائے نبی کے کوئی بیٹھتے ہی نہیں ایک درخت تھا وہاں آسان وہاں تشریف فرما ہوئے اس نے اپنی کتابیں پڑھی ہوئی تھی ان سے ان کی روشنی میں اسے معلوم ہوا کہ یہاں پہ جناب نبی ہی تشریف فرما ہوتے ہیں بس ان کے علاوہ کو کسی بندے کو ہمت نہیں ہوتی وہاں بیٹھنے کی تو اس نے کہا آپ یہاں سے واپس لے جائیں وہاں پہ یہودی اور نسارا جو ہے ان کے دشمن ہیں ان کی ان کی جان لینے کے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں بندے جب یہ اعلان کریں گے تو میں ان کے ساتھ کے ان کے ان کے گواہی بھی دوں گا اور یہ یقین تھا سب کو تو وہ جو ابو حرسہ تھا اسے بھی یقین تھا کہ آکل سعد السلام امام الانبیاء ہیں جن کے پاس ہم جا رہے ہیں یہ صرف اپنی جاہل عوام جو ہے بچانے کے لیے یہ ہم سے دور نہ کریں گے اور جاو حشمت عہدہ منصب مال بادشاہوں کی خوشامد یہ انہیں حق قبول نہیں کرنے دیتی تھی وہی حال آج کل کے مذہبی پنڈتوں کا ہے وہ چاہے میرے ملک رہنے والے ہوں چاہے کسی اور ملک رہنے والے ہوں ان کا حال یہی ہے کہ مذہبی پنڈت جو ہیں مذہبی ملا اور مذہبی پیر جو ہیں یہ حقیقت کے اندر کردار انہیں یہود و انہ سارا کا اپنا رہے ہیں دین کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں میں بلّہ کہہ رہا ہوں یہ ایک دن کھڑے ہو جائے نا سارے مل کے اسی دن دین غالب آ جائے جتنے ان کے پاس مرید ہیں جتنا ان کے پاس لوگ ہیں جتنی ان کی بات سنی جاتی ہے جتنی ان کی بات مانی جاتی ہے لیکن کیا کریں مال و حشمد جاہ اور روب و دبدبا جو ان کے لوگوں کے دلوں پہ قائم ہے وہ جانے کا خطرہ ہے انہیں پتہ ہے پھر تو ہمیں جس طرح مولوی خاتم حسین کو گھسیٹا گیا ہمیں بھی گھسیٹا جائے گا جس طرح اسے جیل میں ڈالا گیا ہمیں بھی ڈالا جائے گا اگر ایک دم یکمشت کھڑے ہو جائیں تو میں کہتا ہوں کوئی بھی طاقت ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی لیکن ان کو جو روب ملا جو دبدبا ملا وہ اسلام کے لیے صرف نہیں ہو رہا وہ کفر کے لیے صرف ہو رہا ہے جب پیرے ہی کھڑا ہوگے کہے جی بلے بلے اور کسیدے پڑے بلے کے تو بتائیں پھر بات کہاں جائے گی؟ جب پیرے پیرے ہی نور الحق حق کا نور ہی ادھر ہی چلا جائے حق کا نور ہی بیت الخرام میں جا کے جگمگ کرنے لگے تو بتائیں پھر لوگ راہ حق کو کیسے ڈھونڈیں راہ حق کیسے تلاش کریں تو یہی ظلم ہوا ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جو مال دولت طاقت قوت اور بسارت بصیرت جو کچھ بھی تم نے دیا تھا وہ تم نے رب تبارک و کے کی دین کے لیے نہیں کیا وہ کہیں اور صرف کیا اس کا نفع بال واسطہ یا بلا واسطہ وہ کفر کو ہو رہا ہے اسلام کو نفع نہیں ہو رہا تو یہ اب ہوا کیا وہ کرس ہے ہے اس نے سواری دوڑائی سارا پیچھے ہے یہ بھاگ کے مدینے آیا یہ مدینے آیا ان کے آنے سے پہلے آکر آ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا آکر کلمہ پڑھا اور رسول اللہ علیہ السلام کا غلام بن گیا یہ سیابی بن گئے اور پھر انہوں نے حاج بھی کیا اور بھی بات سارے آگے کی پھر تاریخ ہے وہ تو الگ بات ہے بہرحال ان لوگوں کو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا تم جو مال و دولت کی خاطر میرے حبیب کریم علیہ صادق السلام کو نہیں مان رہے ہو رب تبارک وتعالی نے تنبیہ فرمائی وہ کیا فرمائی اللہ اکبر یہ دیکھیں, دیکھیں ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا میں بیشک وہ لوگ جو کافر بنے بیٹھے ہیں میرے حبیب کو نہیں مان رہے ہیں جی, جی؟ مشرکین تو پہلے کافر تھے یہودی بھی کافر ہو گئے آقا علیہ السلام کے انکار کر کے اب نصارہ کا پورا جتھا آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے وہاں پہ آقا علیہ السلام کے پاس آقا علیہ نے دعوت حق دی انہوں نے انکار کیا رب تبارک و نے سب کو کافر فرمایا سارے کافر ہیں ان اللہی نا کافر ہوں یہ نہیں فرمایا کہ یہ ساٹھ بندے بیٹھے ہیں یہی کافر ہیں ان اللہی نا کافر ہوں میں قیامت تک جو بھی بندہ آئے گا کافر ہو گا۔ چاہے یہودیوں کی صورت میں ہو چاہے نصارا کی صورت میں ہو چاہے مشرقین کی صورت میں ہو چاہے ہندوؤں کی صورت میں ہو چاہے سکھوں کی صورت میں ہو چاہے لبرل سیکولر بے دینچوں کی صورت میں ہو چاہے کسی شکل اور صورت میں کفر آئے گا رفتار کو بتا من اولاد ہوں میں ہر گز ہرگز تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی نفع نہیں دے گی یہ جو مال بچائے بیٹھے ہو نا روم کے حکمران دینا بند کر دیں گے ہمارے حکمران کہتے ہیں اگر ہم سود بند کرتے ہیں تو آئی ایم ایف راض ہو جائے گا اے جو تم سود آئی ایم ایف کو راضی کیے بیٹھے ہو رب راضی نہیں ہے تم پر اے تم فرنگی کا نظام تعلیم ہم پر مسلط کیے بیٹھے ہو فرنگی راضی ہے تمہیں فنڈ دیتا ہے رب رسول راضی نہیں ہے تم پر تم نے مسلمانوں کی عزت کو کافروں کے گندے قدموں میں رولا ہے تو محملت کے غدار دین کے دشمن نے رب رب تبارک تبارک نے کیا فرمایا ان الَّذِينَ كفروا لن رفتبار نے تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے مقابلے میں تمہیں نفع نہیں دے گی ہم پیروں کو بھی کہتے ہیں تمہارا یہ مال اور یہ تمہارے دو نمبر مرید تمہیں قیامت کے دن اللہ کے مقابلے میں کوئی نفع نہیں دیں گے آگے اللہ تمارک وطالع نے ارشاد فرمایا وم مقد النار پم یہ سارے کے سارے جہنم کا کا جو السلام کا سچا نبی ہونا ان کے لیے روزے روشن کی طرح واضح تھا پھر انکار کیا فرمایا جہنم کا دھن ہے یہ جہنم کا اللہ اکبر کبھی رات آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ان کے سامنے میں تم یہ اپنی ٹوریں دیکھ رہے ہو اپنی طاقت اور قوت کو دیکھ رہے ہو اور اسی کو لے کر کے میرے ابھی بھی کریم والے شام میں کلمہ نہیں پڑھ رہے میں آؤ سنو تمہیں اس طرح کا ایک قصہ پہلے کا ہم سناتے ہیں ایک قصہ تمہیں پہلے سناتا سناتے تم کہتے ہو میرے حبیب کو نہ مان کر کے تمہارا مال بچ جائے گا تمہارے بچے بچ جائیں گے شاف فرمایا ان کا حال بھی وہی ہوا ہے جو فرعون کا تھا ان کا حال بھی وہی ہونے والا ہے جو فرعون کا تھا فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام آئے دو بھائی دو بھائی آئے فرون کے سامنے پوری حکومت اور مشنری فوج سپاہی سارا کچھ ان کے پاس ہے ان کے مقابلے میں صرف دو بھائی ٹکر لینے کے لیے آئے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر کل میں حق سنایا مو علیہ السلام نے رتبار کو تعالیٰ نے فرمایا آلے فرعن اس کی فوج اس کی سپاہی اور اس کی ساری آل اس کے برکر اس کے ٹائگر سارے کے سارے فرعون کے ساتھ تھے ادھر دو بندے رفت بار گوتال نے پھر کیا کیا اللہ اکبر رفت بارگوتال نے فرمایا کہ ان کا حال فرون کی آل جیسا ہے میں ان کے سامنے فر کے سامنے اور اس کی آل کے سامنے, سامنے دین حق سنایا آج تمہارے سامنے میرے حبیب سنا رہے ہیں اے؟ اے؟ تم کہتے ہو ان کا ان کا کلمہ نہ پڑھ کے مال بچا رہے ہیں میں انہوں نے بھی یہی کیا تھا وہ بھی موسل شام کا کلمہ نہ پڑھ کے اپنی حکومت بچا رہا تھا بتائیں پھر کلمہ کس کا بلند ہوا رب کا کلمہ بلاد ہوا یا نہیں ہوا فرون ڈوبا اس کے لشکر ڈوبے اس کی سپاہ ڈوبی اس کی افواج ڈوبی سارا کوئی ڈوب گیا سارے کو گیا اے جی بچا تو کیا بچا؟ رب تبارک کا کلمہ بچا. اے فتح کی حاصل حاصل من قبلہم. کی کو نے میں میں ہے جو کی تھی اور ان کے کی تھی. تم بھی پریشان نہ ہونا ہونے والا تمہارا بھی وہی ہونے والا, ہے. تمہارا بھی وہی ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی, انہوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا تھا ہمارے موجزات موس علی السلام کے ہاتھوں ظاہر ہوئے یا دوسرے کرام علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہوئے انہیں انہیں جھوٹا کہا تھا اور فرمائر نے, نے پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا آہ سارے پھر پکڑے گئے واللہ شدید القاب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سخت پکڑ والا ہے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی, بڑی سخت پکڑ والا ہے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید انہیں تنبی فرمائی اے تنبیہ شدید فرمائی پوری دھمکی دی آنے والے وقتوں میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالی کا حبیب ان کافروں کو فرما دیں یہ صرف ان کو نہیں پوری دنیا کے کافروں کو فرما دیں اور یہ حکم جو ہے پوری دنیا کے آنے والے کافروں کو ہے کیا ہے اور ساتھ ساتھ بتائیں جب کافروں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تمہارا رگڑا نکل جائے گا تو وہاں پہ مسلمانوں کو بھی تو تیار رہنے کا حکم ہے یا نہیں نا تو یہ کیا ہوا بھی وہ ہر دور میں جناب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں آج دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کو یہی بہانہ بنا کے بیٹھے ہیں. تھوڑے ہیں ہم کیا کریں گے تو بھائی السلام اور حضرت سیدنا اللہ علیہ السلام کتنے تھے دو بندے تھے نا فتح کسی حاصل ہوئی ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے سامنے ساری فوج تھی فتح کس حاصل ہوئی کہتے نہیں جی یہ دور گولوں کا ہے یہ برود کا ہے گولے چل جائیں گے برود چل جائیں گے ہم ایسے شہادت کی موت مار جائیں بڑا اچھے لگتے ہیں نے کہا بڑا یہ حرام جی ہاں اسے اسے حرام موت سمجھتے ہیں کہ ایسی مقدس موت کون لے بڑا بتائیں آج کل کا پیر نماز بھی پڑھنے لگے نا کہتا کچھ چور اٹھا کے کھڑے ہو کہ حضرت مارے نہ جائیں گے رب کی راہ میں کیا انداز ہے یار تمہارا بھی کیسے ہیں وہ رب تمہارے کو کی نماز پڑھنے کے لیے بھی جناب پسٹول اٹھا کے کھڑے پسٹول اٹھا کے کھڑے ہیں ان کے مرید طویل لے رہے ہیں حفاظت کا واپ کیا بات ہے مرید طویز لے رہے پیر سے حفاظت کا اور پیر کی حفاظت پسٹول کر رہا ہے اب جس بدتمیز کو رب رسول پہ اعتماد ہی نہیں ہے پستولول بندہ کہے کہ مولا لی مشکل گسا ہے پھر تو مشکل گسا تیرا پستول ہوا پھر ایسا نعرہ تو کم از کم تیرے منہ پہ اچھا نہیں نہ لگتا رسول اللہ علیہ السلام دستگیری فرماتے ہیں پھر پستول اٹھا کے کہے کیوں اس کا مطلب ہے یہاں پہ پستول اپنے مسلمانوں کو مارنے کے لیے پیر کا رکھنا جائز ہے کافر کے خلاف اٹھانا جائز نہیں ہے پیر کی عزت کی بات ہے پسٹول اٹھانا جائز ہے رب رسول کی عزت کی بات ہے پسٹول اٹھانا جائز ہے جائز اے اے اے اے اس کا مطلب جی یہ دی دی ہے, ہے دی کہ پیر جو یہ مقدس, دی مقدس, جو مقدس, دی مقدس دی گائے ہے رب تبارک بطالہ سے رسول اللہ علیہ اسلام عز کی عزت و النوز کے مسئلے سے بھی یہ مقدس ہے اللہ یہ بتائے نا یہ پسٹول کیوں رکھا ہوا ہے اسی لیے رکھا ہوا ہے نا کوئی حملہ کرے تو فوراً گولی چلا دیں ہے یا نہیں اسی لیے رکھا ہے نا یا پستول اس لیے رکھا ہے کہ جو بھی گولی چلانے لگے پیر کو گولی مارے اسے پکڑ کے پستول کے طور پر عدالت لے جائیں گے اسی لیے رکھا ہے پستول اسی لیے رکھے نا جو بھی کرے گولی چلا دو ابھی پستول کو نکالے چلا دو ہے یا نہیں یہ پہلے نکالے گا کہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں کیا کرتے ہاں ایک بندہ تھا انہوں نے سیکورٹی گارڈ رکھا گھر میں تو رات کو وہ بیٹھے ہوا چور آئے چوری کر کے چلے گئے وہ بیٹھا صبح نے پوچھا انہیں کہ کیا ہوا ہے کہ کوئی بندہ آئے تھے ہاں؟ دس بارہ بندے تھے دروازہ داخل ہو گیا میں نے کہا پتنی کیا, کیا کرتے ہیں؟ وہ اندر کمروں میں چلے گئے سامان دیکھنے لگے میں نے کہا کیا کرتے ہیں سامان اٹھا کے باہر جا رہے تھے وہی وہ میں نے دیکھا کا تو پتا نہیں کیا میں نے کہا یار کیا, کیا, کیا سیکورٹی گارڈ ہے وہ کیا سمجھ ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھا فرمائے رب تبارک و وطار نے شاہ فرمایا جی دیکھیں آیا مبارکہ کو اب ماحول جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کیا بیان فرما رہا ہے آج کے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ جو بیان ہے نا آج کی آیا کریما یہ میں کہتا ہوں اگر ایمان اندر ہے تو آنکھیں کھول جانی چاہیے جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا کم مت کم ہونے تو بعض آنا چاہیے وہ کہتے نہیں جی یہ دور جو ہے وہ تلوار کا نہیں ہے یہ دور فلانے کا نہیں ہے یہ ڈمکانے کا نہیں ہے یہ تو دور جو ہے یہ بمب اور گولوں کا دور ہے تو لہذا اب اسی حساب سے تیاری کرنی پڑے گی جب تیاری ہوگی تو پھر ہم لڑیں گے میں نے کہا نہ نو تیل ہو نہ وہ ناچے شرط لگائی تھی نا کہ ہندوانی نو مال تیل کٹا کرو تو پھر تمہیں ٹم کے لگا کے دکھاؤں گی یہ وہی حال ہے یہ کہتے ہیں جی سارا کچھ پہلے ہمارے پاس ہو تو میں نے کہا رب تیرے پاس ہے رب تعالی کے مدر پہ یقین کیوں نہیں آیا اللہ اکبر جی رب تعالی نے ارشا فرمایا کلین کا لاجا ہنم ابھی پیارے ابھی فرما دے ابھی آپ کے پاس بیٹھے ستوغ لبون توغ لبون یہ مزارے کا سی ہے اس پر سین استقبال کا سین استقبال کا رفت بار کو تعالی نے فرمایا ابھی تم مغلوب ہو جاؤ گے ابھی تم مغلوب ہو جاؤ گے ابھی تم رگڑے جاؤ گے مارے جاؤ گے مغلوب ہو جاؤ گے تم سارے ستو غلبون ابھی سارے کافروں کو فرما دیں آپ بتائیں بھائی یہودی پھر مدینے میں ہوئے مغلوب نہیں ہوئے سارے اٹھا کر کے بھگا دیے گئے مدینے سے جی اور دوسرا ایک قبیلہ ان کا قتل کر دیے گا بنوکو رضا بہ ندی کو نکال دیا گیا اور دوسرے جو تھا ان کا وہ بھی نکال دیا گیا, بنو ان کو بھی نکال دیا گیا پہلے خیبر گئے خبر سے پھر اکلام نے وہاں سے نکال دیا خیبر کا محاصرہ کیا نے اس طرح کر کے یہودیوں کو نکال دیا مکے سے مشرقوں کو نکال دیا پھر نجران کے نصارہ جو ہیں یہ آکل اسلام کی ظاہر یاد مبارکہ میں ہی تباہ و برباد ہو رہی صحابۂ کرام علیہ السلام ان پر گال لے بتائیں بھائی کہاں وہ کچھ مسلمان چابے کرام لے مردمان اور کہاں وہ نصارہ اور روم کی حکومتیں ہیں؟ اے؟ آج جی پیش کرتے نا. رب تبارک وطال نے کیا ارشا فرمایا رب تبارک وطال نے دیکھا کہاں ہے کہ رفت کہا؟ کہا؟ بارک وطال نے فرمایا کہ بدر کا قصہ جو ہے یہ جن کے سامنے ہوا نا وہ ابھی زندہ ہیں ان سے جا کے پوچھ لو اللہ. یہ رب تبارک وطال نے بیان فرمایا اللہ اکبر اور ان کی سزا بیان مائسے تغلب دنیا میں مغلوب ہو جائیں گے وہ تو شرون ال جہنم و بیصل مہاد اور قیامت والے دن جہنم ڈالے جائیں گے و بیصل مہاد اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ان کا جنم والا آگے دیکھیں یہ جی اللہ اکبر رب تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو جو ڈرے رہتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے ہی کیا ہم کیسے لڑیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا ہم انہیں کہتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالی نے نصارہ نجران کو فرمایا تھا میں کہ جالوت اور تارو کا قصہ دور ہے اور فرمایا رب تبارک وتعالیٰ نے کہ موسی علیہ السلام کا اور سامنے فرعون کی ٹکر کا قصہ دور ہے تم بدر ہی دیکھ لو بدر دیکھنے والے لوگ زندہ ہیں تو آج ہم ان بزدلوں کو کہتے ہیں تم یہ باتیں ان کی کیا کیا کے ڈراتے ہمیں چلو جالوت اور جالوت کا قصہ دور ہے ہیں اور جناب نم نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دور کا ہے اور فرعون کا اور موسی علیہ السلام کی ٹکر کا قصہ دور کا ہے اور بدر اور اود کا قصہ دور کا ہے اور چلو افغان کو ہی دیکھ لو افغانستان کو دیکھ لو اور طالبان کو دیکھ لو کہ چلو وہ دور ہے کہیں کہ کنٹری میں ہے میں نے کہا چلو فیض آباد کو ہی دیکھ لو فرانس کے بنے ہوئے گولے وہ کیا کہتے ہیں آنسو گئے شیل زہیلاسپائری ڈیٹ ہے وہ پھینکے جا رہے ہیں سیدھی گولیاں چلائی جا رہی ہیں بابے نے خود بیان کیا بابے کے ٹانگوں کو نیچے سے گولی گزر دی گئی بتائیں یار اتنی گولیاں چل رہی ہوں چاروں قسم کی ساری فوج وہاں ہو سارے سپاہی وہاں ہو بتائیں نہ ہو مدد تو رب کی ہے بھائی تم نے کب سے سمجھا ہے کہ یہ چیز مدد ہوتی ہے کیا کیا اللہ اکبر یہ منظر دیکھے جی کریما کس اللہ وسلم میدانِ بدر میں سامنے وہ کھڑے ہیں رب تبارک و تعالی نے اس قصے کو بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارے لیے دو گروہوں میں دو لشکروں میں ایک بہت بڑی نشانی ہے التاکتہ جب دونوں آپس میں ان کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی جب دونوں آپس میں ٹکرا گئے تھے بدر والے ایک صحابہ دوسری طرف ابو جال میں آپس میں ٹکرائے تھے کہ یہ تو نشانی ہے نا تمہارے پاس ابھی کی تازی کی تازی فیعتن فی سبیل اللہ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا وہ کافرا اور ایک گروہ کافر تھا جو تاغت کے لیے لڑ رہا تھا مسلمان لڑ رہے تھے رب کے دین اونچا ہو رب کا دین اونچا ہو اور ابو جال اور ابو لاب لڑ رہے تھے کہ ہماری قوم اونچی ہو ہماری قوم اونچی ہو ہمارے علاقے نہ جائیں کہیں اس سے ثابت کیا ہوتا ہے جہاد وہی وہ ہوتا ہے جو رب کے دین کے لیے ہو رب تعلق کے دین کے لیے ہو نوزال آج تو یہاں پہ یعنی کہ بندہ کافروں کی طرف سے کھڑے ہو کے مسلمانوں سے بھی لڑ رہا ہے نا اس سے بھی وہاں کے مسلمان شہید ہی کہتے ہیں وہاں کے مسلمان شہید کہیں گے نوزال ربت بارک وطالعہ نے ارشا فرمایا جی دیکھیں اب ہوا کیا جی یارونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ آمنے سامنے آئے نا جی مسلمانوں کو کافر تھوڑے نظر آ رہے تھے اور کافروں کو مسلمان تھوڑے نظر آ رہے تھے جی, جی سنو, سنو وہ ان کو تھوڑے نظر آ رہے ہیں وہ انہیں تھوڑے نظر آ رہے ہیں تاکہ ان دونوں میں ہمت پیدا ہو لڑائی سے پیچھے نہ ہٹیں کافروں کو بھی لگا یہ تو تھوڑے سے ہیں اور مسلمانوں کو بھی لگا یہ تھوڑے سے ہیں اور اب کیا ہوا جب این جنگ شروع ہو گئی نا پھر رب تبارک وہ نے ایک دوسرے کو زیادہ دکھانے شروع کیے یعنی کافر جو ہیں ان کو مسلمان اپنے سے دو چند نظر آنے لگے اپنے سے کئی گنا زیادہ نظر آنے لگے جب رفت بار گوتال نے فرشتے بھیج دیے آپ کو پتا یہ ایک انقلابی حملہ ہوتا ہے ایک ذہنی طور پر کسی کو پریشان کرنا اس بات کے لیے کہ ایک ذہنی جنگ جو ہے نا وہ جلدی جیتی جاتی ہے ذہنی طور پہ کسی کو پریشان کر دینا اور وہ جنگ میدان جنگ ہی چھوڑ جائے رب تبارک وطالع نے وہی وہ کیا کافر جو ہیں کافروں کو ایک دم آکر سعد السلام کے صحابہ بہت زیادہ دکھائی دینے لگے بہت زیادہ دکھائی دینے لگے اور وہ این جب جنگ شروع ہو چکی جی تھی ان کے حوصلے پست ہو گئے وہ پھر رگڑے گئے اور مارے گئے اور حیران کن بات جو ہے وہ یہ ہے اب کوئی نوزود بلّہ ملزالے گی یہ کہے کہ یہ تو نوزود پھر دھوکا ہوا یہ ہاں؟ تو دھوکا ہوا کہ رفتہ کو بتا نے کیا کیا ان کے ساتھ تھا کچھ رب نے دکھایا کیا ہے ان کو بھئی یہ دھوکا نہیں ہے مثال کے طور پر آپ ہیں دو ہیں دو آنکھوں سے ایک ہی چیز دیکھتے ہیں دو آنکھوں سے ایک ہی چیز دیکھتے ہیں دونوں آنکھوں کی جو ہے نا انہیں تاپ اور انہیں کاسٹ جو ہے اس کا وہ ایک ہی جگہ پہ جا رہا ہے تو سمجھو کہ آپ کو ایک ہی شاید نظر آئے گی اگر اسی بندے کے اندر رب تبارک و تعالی رکھ دے تو اسے ایک کو دو نظر آئیں گی ایک کی دو نظر آئیں گی تو بتائیں جہاں پہ تین سو کھڑا ہوگا اسے کتنے نظر آئیں گے چھ سو جہاں تین سو تیرہ ہوں گے اسے کیا نظر آئے گا چھ سو چھبیس چھ سو چھبیس نظر آئیں گے یہ رفتار کو سنت کیا کہتے ہیں سنعت جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو روز مرہ آپ کے سامنے آنے والی ہے دوربین بین دور ہے چیز بہت دور, دور کی آپ آنکھوں سے لگائے قریب نظر, نظر آئے گی وہ کہتا ہے یہ دھوکہ ہے وہ کہتا ہے دھوکہ ہے وہ جو بھی دیکھو یار واؤ وا یہی کہیں گے نا سنت کی تعریف کریں گے کاریگری کو مانیں گے تو بھائی رابطہ تبارک و تعالیٰ نے بھی وہاں اپنی سنت دکھائی ہے وہاں رابطہ تبارک وطال نے اپنی شان کا مظاہرہ کیا ہے مسلمانوں کے پاؤں مضبوط ہوں اور ان کے, ان کے پاؤں کانپ جائیں اے؟ اے؟ پھر بتائیں بھی ہیں ہی نہیں بھاگے نہیں بھاگے وہاں سے اللہ اکبر کبیرہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا جی دیکھیں یہ <تصفح> <تصفح> بات واضح ہو گئی کہ وہاں پہ لشکر بھی موجود تھے دیکھ سارا دیکھ کچھ موجود تا تا تھا اسلحہ ان کے پاس ہے لوگ ان کے پاس ہیں سارا کچھ دیکھیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو ان کے بندے تھوڑے دکھائے تین گنا تھے رب نے دو گنا دکھائے کتنے دکھائے دو گنا دکھائے کیونکہ کوئی بھی بندہ نا کسی کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے اپنے سے دگنے کے ساتھ تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن اپنے سے سے شنا وہ مشکل ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ پہلے کہ مت رنگ دیاں گا لا دیاں گا بعد میں نظر ہی نہ دیکھیں اہل ایمان کو رب تبارک گو تارا نے ان کے لوگ تھوڑے کر کے دکھائے تھوڑے دکھائے صرف دو گنا تیسرا گنا نہیں دکھایا یہ نہ ان کے حوصلے پست ہوں یہ پریشان ہو جائیں اور ادھر اب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی تعداد دکھائی ان کی تھوڑی دکھائی تاکہ وہ ادھر مضبوطی کے ساتھ آئیں آج ہاتھیں چڑھے بتائے نا جی یہ پورا قصہ ہو کیسے رہا ہے کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے لڑنے کے لیے تو آئے نہیں تھے مدینے سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے کلستان وہ کسی اور معاملے کے لیے آئے تو میں پہلے بیان کر چکا آپ کے ساتھ کو روکنے کے لیے آئے تھے. سے بھاگ گیا. गया, गया. سے نکل گیا اب اس جال کو بھی پیغام بھیجا اس کافلے والوں نے کہ تم واپس آ جاؤ ہم خیریت سے نکل آئے لیکن ابو جال جو تھا وہ ابو جال تھا اس کے ذہن میں غرور اور تکبر بھرا ہوا تھا گھمنڈ بھرا ہوا تھا اس نے کہا وہ ہوں گے تو کتنے ہوں گے اب تو فیصلہ کیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے فیصلہ اس نے کیا کرنا تھا فیصلہ تو رب نے کرنا تھا جسے یوم الفرقان فرمایا قرآن نے میں مبارد بارد مبارد بارد بارد فرق تو ابو ہے فیصلہ تو ابو ہے وہ پھر رب تبارک وطال نے فیصلہ فرمایا سبحان اللہ عزم لڑنے کے لیے آئے نہیں اچانک جناب مٹ بھیڑ ہو جائے اور پاس اصلہ تک نہ وہ گیارہ بارہ تیرہ تلواریں کل اور بندے تین سو تیرہ اور ان کے پاس سارا کچھ موجود ہے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے ان کے پاس کھانا پینے کے بعد روزانہ لاہور بروش کھاتے تھے وہ اتنے کر کے وہ وہ کھا جاتے تھے کھایا کرتے تھے جی تو اس طرح کر کے بوٹیاں سیدھی کھایا کرتے تھے اور ان کے پوکھ کھانے کے بعد پھر ہزم کرنے کے لیے اس وقت کی کوک شراب وہ پیا کرتے تھے ادھر کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے تو قربان جائیں, جائیں پھر آپ تمہارے کو بتا رہے کیا ارشا فرمائے جی یہ الفاظ دیکھیں اللہ اکبر بلسری میں ہتھیار ان کے پاس ہیں تم یہ دیکھو رب جس کی چاہتا ہے اسی کی مدد فرماتا ہے جو خالی ہاتھ ہے مدد ان کی ہوئی ہے ایک جنگ میں حضور تشریف فرمایا نا آکسلام کے سیاہ بھی آئے کہنے لگے حضور میری تلوار ٹوٹ گئی اب میں کیا کروں آک الحت السلام نے کھجور کی چھڑی ہاتھ میں تھی میں یہ ہی لے جا اسی کے ساتھ لڑ کھجور کی چھڑی جس کو بھی لگی اس کی گردن اتر کے نیچے جا کے بتائیں نہیں جی وہ تو میں نے کہا بللہ تو بینرس رہی ہے میاں شاہ ہیں یہاں کا قصہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے مولوی جو ہیں وہ کرامتے سنانی ہونا گھڑ گھڑ کے بھی سنا دیں گے یہ کرامت بڑی مشہور ہے لوگ سناتے ہیں بڑے بڑے علما نے سنائی بیان کی ہے میں اس کے متعلق یہ نہیں کہتا کہ نوز بلا وہ کس پر مبنی ہے انگریز کا دور تھا کہتے ہیں یہی پہ ابھی پاکستان نہیں بنا تھا پنجاب پرانا پرلا وہاں پہ کہتے ہیں مسجد تھی تو مسلمان تھے وہاں اندر تو کہتے ہیں کہ باہر انہوں نے حملہ کر دیا انگریزوں نے مسلمان کیا کریں اندر سے لوٹا پانی کا بھریں تھوڑی سی مٹی ڈالیں اور زور سے لوٹا باہر پھینکیں اور زور سے کہیں یا علی مدد کہتے ہیں جس کو لگے لوٹا, لوٹا وہیں پہ لوٹا ہو جائے, جائے, <laughs> جائے <laughs> وہیں پہ مر جائے کسی <laughs> جماعت کو چھوڑتا تو کیا کہتے ہیں لوٹا ہو گئے <laughs> تو وہیں پہ مر جائے اسی <laughs> وقت تباہ ہو جائے, <laughs> جائے <laughs> تو انہوں نے اپنے بڑے بڑے جو تھے ان کے انجینئر ہیں <laughs> مرزے <laughs> ان کو بلایا اگے آ کے دیکھو یہ کیا ہے <laughs> یہ لوٹا مارتا ہے یہ لوٹا بم کون سا ہے ہے یہ لوٹا پام کون سا تیار ہوا ہے وہ آئے انہوں نے سارا جناب دیکھا وہ سائنسدان کے پہن کے بیٹھ گئے انجینئر بن کے سارا نگال کے دیکھا کہ کوئی اس طرح کا کیمیکل نہیں ہے ہمیں وہی لے جائیں وہاں گئے تو وہاں انہوں نے پھر جا بندر سے ایک لوٹا اٹھایا پانی بھرا تھوڑی سی مٹی ڈالی اس میں یہ علی مدد کیا کہ پھینک دیا کہتے جس کو لگا وہی مر گیا کہتے انگریزوں نے کہا انہوں نے کہا یہ لوٹا نہیں مار رہا یہ عالی یہ سنا کے صاحب کو پیسے دے عوام بھی کیوں نہیں اب مرتا اعتماد کیوں نہیں ہے کہ مولا علی رضی اللہ تصرف کرتے ہیں آج بھی اب تجھے اعتماد کیوں نہیں رہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم آج بھی مدد فرماتے ہیں یمام میں کہتے یار رسول اللہ کہا تھا میں نے کہا پورا یمام میں تمہیں صرف یارسول اللہ کہنے کا صرف یہ نارے کا تجھے ثبوت ہوا ہے باقی لڑنا تجھے ثابت نہیں ہوا آج تک ہاں جی وہ یا جی رسول اللہ نے کہا تھا بھائی جمام کیوں نہیں پاپا کی باقی پھر تجھے, تجھے پھر اعتماد کیوں نہیں حضور کے صحابہ والا جب تک تجھے آکر شام کے صحابہ والا اعتماد اور یقین تجھے نہیں آتا تب تک تجھے یا رسول اللہ کہنے کبھی کہ حق نہیں نام کس منہ یا رسول اللہ کہتا پھر تک باتیں کرنی آکل شام کے صحابہ کی یارسول اللہ صحابہ نے کہا تھا اور صحابہ کرام لے نے میدان جنگ میں کھڑے ہو کہا تھا تو کیوں نہیں جاتا اور ناد علی پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ علیہ السلام نے پڑھا تھا, پڑھا تھا کہاں پہ یہ نہیں بتاتے ہاں بھائی کہاں پہ کہتے ہیں علیہ السلام نے کہا تھا یا علی میں نے کہا ٹھیک کہا تھا اس لیے کہا تھا حضور نے فرمایا تھا میں تجھے تلوار دوں اور ماما باندھوں تجھے اپنا حدیس بخت سیاح <سلام> میں موجود ہے کریما <سلام> کا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے سر پہ امام اور اس کے دو شملے آکلے مول پر امام باندھا آکل سامنے اور آکل سعد اسلام نے اپنی تلوار ذوالفکار تلوار ہے وہ حضور نے مول علی رضی اللہ عنہ کو بھائی <سلام> <سلام> تو بتائیں <بھئی سلام> بھائی, بھائی <بھی سلام> یہ بات کب <ایک سلام> <سلام> کریں گے صرف وہی اپنے پسند کی چیز اٹھا لی اور باقی سارا چھوڑ دیا دین <تصفح> نعوذ باللہ ذالک رب تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا واللہ ہوئی بن اصر ہی مئی شاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے عبرت اللہ بسار اللہ نے فرمایا اس میں عبرت صرف عقل والوں کے لیے پاگلوں کے لیے <تصفح> نہیں ہے بزدلوں کے لیے <تصفح> نہیں ڈرپوکوں کے لیے <تصفح> نہیں ہے جو صرف عبرت پکڑتے وہی وہ ہیں جو عقل والے ہیں ان نفی ضالکل عبرت اللہ بسار اللہ و تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق